جذب القلوب الى دیار المحبوب یہ کتاب لکھی ہوئی ہے محدیث دہلوی حضرت سیدنا عبدالحق الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو حجت الاسلام کیا ہے سنیے سمجھیے صاحب اس ستاعت پر جبکہ فرضیت حج کے تمام شرائط پائے جائیں زندگی میں ایک بار جو حج فرض ہوتا ہے اسے حجت الاسلام کہتے فرمایا جو شخص حج الاسلام اسلام سے مشرف ہو اور اس کے بعد ایک غزبے میں شرکت بھی کرے تو اس کا سواب چار سو حج کے برابر ہوگا کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت نہ رکھتے تھے جہاد کی طاقت و قوت نہ رکھتے تھے یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اللہ رب العزت عزل کا دریائے رحمت جوش میں آیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم پر وہی فرمائی اے محبوب جو شخص آپ پر درود بھیجے گا اس کو چار سو غزوات کا ثواب ملے گا اور ہر غزوات چار سو حج کے برابر ہوگا سبحان اللہ ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب چار سو غزوات کے برابر اور ہر غزوہ چار سو حج کے برابر اب چار سو کو چار سو سے ضرب دیں جواب آئے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار الحمدللہ للہ درود پڑھنے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ اللہ فولہ آئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا خدا حج پہ بلا آ وبارک وسلم فیضان اشرائے مغفرت کے سلسلے میں حاضری ہے اشرائے مغفرت کی جلوہ سامانیاں ہیں کرم نوازیاں ہیں دھڑا دھڑ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہا ہے اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے آج ایک سبب مغفرت کا مزید بیان سنیے چنانچہ الترغیب و حدیث نمبر تیئیس حضرت سیداب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے حج اسباب مغفرت میں سے جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور حج کرنے والے سے دعا کروانا بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے پالی بے مغ ہوں یا ع و کے وسلم ابن خدیمہ کی روایت میں ہے میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا یا اللہ از وجل حاجی اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے دونوں کی مغفرت فرما دے حاجی کی مغفرت اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کے لیے بھی مغفرت سورہ اللہ پرا چار سور عل عمران آیت نمبر ستانوے نائنٹی سیون ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اب اس کی تفسیر سرین خزائن العرفان سے صدر الفاظل مفتی سید حافظ مفسر قرآن خلیف اعلی حضرت محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ حادی فرماتے ہیں مسئلہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد اور راہلہ سے فرمائی زاد کے کیا مانے زاد یعنی توشہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لئے کافی ہو اور یہ واپسی کے وقت تک اہل ویال کے نفاقا کے علاوہ ہونا چاہیے راہ کی امن بھی ضروری ہے کے بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوتی وہ بڑے خوش نصیب و سعادت مند ہیں جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اس کے لیے رقم جمع کرتے ہیں جائز ذرائع سے اور بڑے ہی بدنصیب ہیں جو استطاعت کے باوجود مال و دولت و فروت کے باوجود حج کی نہ انہیں کوئی تڑپ ہوتی ہے نہ دعا کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں تو ایسے نادان کس قدر نادان ہیں احمق ہیں بیوقوف ہیں سنی دائری می شریف کی روایت میں ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان جس سے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو نہ بادشاہ ظالم کی نہ کوئی مرض جو روک دے پھر بغیر حج کے مر گیا چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر استقفراللہ اللہ استقفراللہ اللہ جسے کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے بادشاہ ظالم کا خوف نہیں ہے کوئی مرض نہیں ہے استطاعت ہے اور پھر بھی بغیر حج کیا مر گیا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اللہ اللہ کفر پر موت کا اندیشہ ایسے کے لیے اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور کتنے شاخ تڑپتے رہتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں یا خدا حج پہ بلا اللہ تعالی علی محمد و وسحب وبارک وسلم اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے کیونکہ اشرائے مغفرت چل رہا ہے اور سلسلہ ہے فیضان اشرائے مغفرت حج کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ہے اور حاجی سے دعا کروانا بھی مغفرت کے اسباب میں سے اور حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بانوے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے اللہ وجل کے مہمان ہیں اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے اور اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے بخاری شریف حدیث نمبر پندرہ سو اکیس آکا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گنا نہ کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا میٹھے میٹھے اس طرح بھائیو دیکھیے حاجی کتنا کرم ہے گناہوں سے نکل جاتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب یہ پیدا ہوا تھا اب جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا نہ جھگڑا نہ لڑائی نہ غیبت نہ بدنگاہی نہ غصب نہ چوری کوئی گناہ نہیں تو سبحان اللہ حاجی گناہوں سے نکل جاتا ہے بخاری شریف حدیث نمبر سترہ سو تہتر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ اگلے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے مقبول حج کی جزا ہے جنت ارشاد فرمایا یہ سنوں نے ترمزی حدیث نمبر آٹھ سو دس حج اور امرا کرو کیونکہ یہ دونوں اعمال فخر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ارشاد فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیت الحرام کا قصد کرے پھر اپنی سواری پر سوار ہو تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا ایک گنا مٹا دے گا ایک درجہ بلند فرمائے گا پھر جب وہ بیت الحرام پہنچے طواف کرے اور صف و مروہ کے درمیان سعی کرے پھر حلقیاں تقسیر کرائے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا لہذا اب وہ اپنے اعمال کی ابتدا نئے سرے سے کرے یہ حدیث پاک شعرب المان کی حدیث نمبر ہے اکتالیس سو پندرہ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی اپنے اہل خانہ کے چار سو افراد کی شفات کرے گا سوران اللہ ایک روایت میں ہے اپنے اہل خانہ سے چار سو افراد کی شفاعت کرے گا اور اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا یہ مسند بازار کی روایت ہے قیامت کے روز شہید شفاعت کرے گا شفاعت کا مطلب ہے سفارش اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا شہید عالم یہاں تک کہ کچا بچہ ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اللہ اکبر حافظ بھی شفاعت کرے گا علماء بھی شفاعت کریں گے اولیاء بھی شفاعت کریں گے صحابہ بھی شفاعت کریں گے انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور شفات کبرا کا تاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر سجا ہوگا سبحان اللہ میرے اکاعی سلاط اسلام سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے پھر آپ کے صدقے میں انبیاء صحابہ اولیاء شفاعت کریں گے اور حاجی بھی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے چار سو افراد بخشے جائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ عز اللہ المعجم الاوسط حدیث نمبر چھ ہزار سینتیس شہن شاہبنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داود علاء نبی جناح علیہ صلاحت والسلام نے عرض کی یا الہی اضا وجل تیرے پاس اپنے ان بندوں کے لیے کیا ہے جو تیرے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں فرمایا ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے اے داود میرے مہمان کا مجھ پر حق ہے میں دنیا میں انہیں عافیت عطا فرماؤں جب آخرت میں مجھ سے ملیں تو ان کی مغفرت فرما دو سبحان اللہ طالب بے مغ سیرت صلی صل اللہ تعالی و صحاحبی وبارہ اب وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی جلوہ سامانیہ ہے چنانچہ صحیح حبان حدیث نمبر اٹھارہ سو چوراسی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ایک انصاری صحابی نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں فرمایا بیٹھو پھر فر قبیلہ ثقیف سے ایک شخص آیا عرض کی حضور میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں فرمایا انصاری تو اس سے پہلے آیا ہے انساری صاحب نے عرض کی حضور یہ ایک مسافر ہے مسافر کا حق زیادہ ہوتا ہے آپ پہلے اس کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیجئے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ثقفی یعنی قبیلہ ثقیف کے شخص کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو اور اگر چاہو تو سوالات کرو میں تمہیں ان کے جوابات دوں گا ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جن سوالات کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے ان کے جوابات ارشاد فرما دیجئے فرمایا تم مجھ سے رکو سجود نماز روزے کے لیے سوالات کرنے آئے ہو عرض کی اس ذات مقدسہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں ذرا سی بھی خطا نہیں کی فرمایا جب تم رکو کرنے لگو تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گٹروں پر رکھا کرو انگلیاں کو شادہ کر لیا کرو سکون سے کھڑے رہو تاکہ جسم کا ہر حصہ سیدھا ہو جائے جب سجدہ کرنے لگو پیشانی خوب جماؤ تھونگے نہ مارو دن کی ابتدا اور انتہا کے وقت نماز پڑھا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں ان دونوں اوقات کے درمیان نماز پڑھوں تو فرمایا پھر تم نمازی ہو اور ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھا کرو پھر وہ سقفی صحابی اٹھ کر چلے گئے اس کے بعد نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاری صحابی کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی بتا دوں تم اس سے کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہو اور اگر چاہو تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں ان کا جواب دوں گا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نہیں آپ خود ہی ارشاد فرمائیے میں آپ سے کیا پوچھنے آیا ہوں فرمایا تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لئے کیا سواب ہے ارفات میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے کیا سواب ہے جی کی رمی کرتا ہے اس کے لیے کیا سواب ہے سرم اڑاتا ہے اس کے لئے کیا سواب ہے حج کا آخری طباہ پورا کرتا ہے اس کے لئے کیا سواب ہے انصاری صاحبی نرس کی یا نبی اللہ اس ذات مقدسہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کوئی خطا نہیں کی ارشاد فرمایا حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کی سواری سے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نکی لکھی جاتی ہے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے عرفا میں وقوف کرتا ہے اللہ عزوجل اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے پیشاد فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو بکھرے ہوئے بال پرا گندہ سر ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف فرما دیے اگرچہ بارش کے قطرات اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں پھر جب جمار کی رمی کرتا ہے تو قیامت تک اس کے ثواب کو کوئی نہیں جان سکتا جب سر منڈواتا ہے سر سے ہر گرنے والے بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا ہو بلا دیکھ امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام شمن ولا علی و سشبی وبارہ الترغیب مسلم و ترحیب میں ہے نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے ارادے سے جو نکلے مر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا عمرے کے ارادے سے نکلا مر گیا قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا جہاد کے ارادے سے نکلا مر گیا اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا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 اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یہ حج کے فضائل اتنے سارے جو بیان کیے گئے سارے تو زیادہ بیان نہیں کیے گئے جو بیان کیے گئے یہ بھی بہت سارے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں کہ حاجی کی مغفرت حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اس کے لیے بھی مغفرت حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا اس دن گناہوں سے پاک تھا جیسے جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور مقبول حج کی جزا جنت ہے حج اور عمرہ فقر، تنگ تنگستی دور کر دیتے ہیں گناہ پاک کر دیتے ہیں سبحان اللہ ہر ہر قدم پر اسے عزر ملتا ہے گناہ مٹتے ہیں دراجات بلند ہوتے ہیں اور حاجی کو قیامت کے روز یہ عزت دی جائے گی کہ چار سو افراد کی وہ شفات کر سکے گا سبحان اللہ دنیا میں حاجی کے لیے آفیت ہے اور آخرت میں اس کے لیے مغفرت ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائیں یہ بھی ہم نے روایت سنی اور سبحان اللہ حاجی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر چاہے بارش کے قطرات کے برابر ہوں ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور رمی جمار کا اتنا ثواب ہے کہ قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا سر کے بال منڈواتا ہے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور عطا ہوگا قیامت کے روز روشنی نہیں ہوگی اعمال کی روشنی ہوگی جیسے اعمال تو حاجی سر منڈاتا ہے ہر بال کے عوض اسے نور عطا کیا جائے گا اور سبحان اللہ اگر دوران سفر حج اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھ جاتا رہے گا جو جو خرچ کرے گا اس کا عجر و ثواب راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے اللہ کلا میں جیسے اس نے خرچ کیا اور ایک درہم کے سات سو درہم کے برابر ایک درہم سات سو درہم کے برابر ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا تو سبحان اللہ یہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو مال حلال سے حج کرے اور جو نادان حرام کمائے اور پھر حج کے لیے جائے اس کے لیے یہ فضائل نہیں ہیں المعجم الاوسط حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھائیس مصطفیٰ کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاجی حلال مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے سواری کی نکام میں پاؤں رکھ کر لبئی کہتا ہے آسمان سے منادی ندا کرتا لبئی کا وسا دئی تیرا زاد حلال تیری سواری حلال تیرا حج مبرور گنا سے پاک ہے اور جب کوئی حاجی حرام مال کے ساتھ حج کے نکلتا ہے اور قدم رکاب میں ڈال کر کہتا لبئی کم الب لبئی کل شری کلک لب اند وت لری کلک تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے لا ابئی کا و لاسعد تیرا زادیرا حرام نفا کا حرام تیرا حج گناہوں سے بھرپور ہے مبرور یعنی مقبول نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار بار بار صد ہزار بار حج کی سعادت عطا فرمائے یہ اسباب مغفرت میں سے ہے جن اسلامی بھائیوں کا اس سال سفر حج کا ارادہ ہے اور فارم بھی بھرے ہیں اور ان کی تیاریاں ہیں ان کو مشورہ بھی ہے کہ رفیق الحرام یہ کتاب جو ہے یہ شیخ طریقت عمیر السنت سنت کی لکھی ہوئی ہے اس کا مطالعہ ضرور کر لیں اس کے علاوہ مدنی چینل دیکھتے رہیے تو اس میں الحمدللہ حج اور عمری کی تربیت کے سلسلے ہوتے رہتے ہیں اسی طرح امیر السنت سنت کی وی سی ڈی بھی ہے حج کا طریقہ مدینے کی حاضری عمرے کا طریقہ اسے بھی دیکھیں اور سنیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ضب وہ حج کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا حج کرنے کا علم آئے گا اور جہالت دور ہوگی اور صحیح طرح سے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اشرائے مغفرت ہے ہمیں اپنی مغ فرت سے نواز دیں مالا مال فرما دے شب و روز شہری میں افطار میں جن خوش نصیبوں کی مغفرت ہو رہی ہے کاش ہم گناہ بھی ان میں شامل ہو جائیں پالی بے مغفرت ہویا یا بے ملتزا بے ملتزا یا رب امین النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کے دن جلدی جلدی گزرتے چلے جا رہے اشرائے رحمت رخصت ہو چکا اشرائے مغفرت کے دن بھی تیزی سے گزر رہے اور اس کے بعد تیسرا عشرہ آئے گا اور پھر ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا میٹے اسلائیم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان کی خصوصی عبادات میں روزہ تراویہ تلاوت شب قدر اور اعتکاف رمضان میں بھی پانچ حروف ہیں اور اس کی خصوصی عبادات بھی پانچ ہیں روزہ تراویح تلاوت قرآن شب قدر اور اعتکاف آخری عشرے کا اعتقاف یہ سنت ہے اور بڑے ہی اس کے فضائل ہیں بہت ہی برکتیں ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس کے فضائل نقل فرمائے ہیں صلو علی حبیب صلی اللہ تعالحمد وبارک و و جامع صغیر حدیث نمبر آٹھ جامع صغیر حدیث نمبر صفح پانچ نمبر 516 ام سیدہ تنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عبدا زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ خواب حاصل کرنے کی نیت سے احتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے اللہ در منصور جلد ایک صفحہ چار سو چھیاسی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص اللہ اعضل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا احتکاف کرے گا اللہ اللہجل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی اور سبحان اللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے دیوانوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری اشرے کا احتکاف سنت ہے اللہ تبارک و تعالی میں سنت پر عمل کرنے کی عطا فرمائے اور ہماری بے حسا مغفرت فرما دے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم